ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لا آئین کے رب کے حکم سے اس کی را کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے